اے اولادہ آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کشتان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے